قرآن الحمید اعظب مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے ان میں اللہ تعالی کی عبادت ہوتی ہے اور مسلمان پانچ وقت اللہ رب العالمین کے آگے سربت سجود ہوتے ہیں اللہ کا و تعالیٰ نے مساجد کو کچھ فضیلت اور اہمیت سے نوازا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اولین مسجد مسجد حرام کے علاقے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اللہ سبحانہ کھانا ہوا تھا اعلیٰ نے عمران میں اس مسجد کے بارے میں بتایا اور فرمایا اتنا اول تن وز ناصی اللہ تھا مبارکی سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ بکہ میں ہے جو کہ برکت والا بھی ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچمہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے تو سب سے پہلا گھر سب سے پہلی مسجد وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہے یعنی مساجد کا نقطۂ آغاز ان کی بنیاد خیر و برکت پر اور لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی پر یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے روئے عرض سے سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی جگہ بنائی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے گھر مساجد ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح دینا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البلاد المساجد اللہ کو خیالہ ہوگا کو زمین میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ وہ مساجد ہے مسجد میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ابغ عید اللہ اصوا اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ کو زمین میں سب سے بری جگہ اگر کوئی لگتی ہے تو وہ بازار ہے بازار اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے مقبول ترین جگہ اور مسجد اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین جگہ اور ہمارے ہاں بازار وہ بھرے ہوئے اور مساجد بالکل خالی مسجدیں مرتیا خان ہیں کہ نماز ہی نہ رہے اور بازار کھچا کچ خج بھرے ہوئے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ بنایا ہے ہم ہاں وہاں پہ جانے کے لیے سوچوچار میں پڑ جاتے ہیں اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا مسجد میں بتانے کے لیے مسجد میں وقت گزارنے کے لیے لیکن شاپنگ کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے وہ بہت وقت نکل آتا ہے اور اس کے لیے اپنے مصروفیت اوقات میں سے بلکہ بہت ساری مصروفیت کو معطل کر کے بازار جانے کا پروگرام بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ بخال ہوا تعالیٰ نے اس کو سب سے مبعوث غریب جگہ قرار دیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام سب سے پہلے جو مسجد بنی وہ مسجد حرام جہاں اللہ اللہ ہے کا سپنا ائب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسری کون سی مسجد بنی مسجد آرام کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگل مسجد القفا اس کے بعد مسجد افسا بنائی گئی قلتو میں نے پوچھا کم دئی مسجد حرام اور مسجد افسا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے تو آپ نے فرمایا اربارونا چاہی پھر سرمایہ سال تفل لی جہاں پر بھی تجھے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے ول اور دو اور زمین یہ ساری کی ساری میرے لیے مسجد ہے یہ سر بخاری کی روایت ابراہیم علیہ السلام السلام نے مقد حرام کی تعمیر کروائی اور سلیمان علیہ نے مسقد افصا کی تعمیر مسجد افسا یہ کا اول اول شبلہ ویسے تو مقد حرام ہی ہے بیت اللہ ہی ہے لیکن وقت میں بنی اسرائیل کے لیے مسجد افسا کو تبلا قرار دے دیا گیا تھا پھر اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے بالآخر اسی طبلے کو جو ابتدائی طور پر مقرر کیا گیا تھا اسے مسلمانوں کے لیے بحال کر دیا اور یہ مساجد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور ابتدائی تعمیر جن کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ خاص فضیلت دی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا ابو دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرواتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاط الفی مسجد المسجد الحرام میری اس مسجد میں یعنی مسجد نقوی میں نماز ادا کرنا باقی تمام پر مساجر کی نسبت ایک ہزار گنا زیادہ فضیلت والا ہے مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کا ثواب باقی مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی نسبت ہزار گنا زیادہ ملتا ہے پل <گم> المسجد الحرام مسجد حرام کے سوا مسجد حرام کا ثواب زیادہ ہے اس کے علاوہ باقی تمام فواب نماز ادا کرنے کا ملتا ہے اس سے ایک ہزار گنا زیادہ ثواب مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کا ملتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اکیلا مستقد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے تو اگر مفد نبی میں اس کا ادا کرے گا ایک ایک ہزار اور عام اور میں با جماعت آ کے اگر کوئی نماز ادا کرے تو ستائیس گنا اجر ستائیس نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے اور مسجد نکی سے اگر کوئی با جماعت ادا کرے تو ستائیس ضرب ہزار اور جب مسجد حرام ہے اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور سلاۃ الفی مسجد حرام افدال میں صلاح سیما سوا ہو وقت حرام میں نماز ادا کرنا باقی سبجدوں میں نماز ادا کرنے کی نسبت ایک لاکھ گنا زیادہ خضیرت رکھتا ہے یعنی عام مسائل میں ایک نماز تو وہی ایک نماز اگر مقد حرام میں ادا کی جائے تو ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب ملے گا اور بادمات نماز ادا کریں باقی مساج میں تو ستائیس گنا اجر اور ستائیس گنا ثواب ملتا ہے اور بادمات نماز اگر مسجد حرام میں ہوگی تو ستائیس گنا زیادہ ادر ملے گا ایک لاکھ زرف ستائی اسی طرح جامع ترمدی میں روایت ہے اسے ابن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تیری قبا ان کا علم مسجد قبار میں نماز ادا کرنا ایک عمرے کے برابر ہے عمرہ کرنے کا جتنا اجر و سوال ملتا ہے اتنا اجر اتنا سوال مسجد قبا میں جا کے نماز ادا کرنے کا بھی ملتا ہے سکیت رام عالم نے جب رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبا کے امام ہوا کرتے تھے مسجد حرام مسجد اقاط اور مسجد نقبی ان کو اللہ سبحانہ بھاگا ہوا تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ثواب کی نیت سے ان مساجد کی طرف سفر کر کے جانا یہ جائز ہے اس کے علاوہ اور کسی جگہ ثواب کی غرض سے سفر کر کے جانا جائز نہیں سیدنا ابو حرانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشدد الرحان اللہ صلاف کی مساجدہ کجادے نہ کسے جائیں یعنی سفر کی ثواب کی نیت سے نہ تیاری کی جائے اللہ علا صلا مساجیدہ مگر تین مساجد کی طرف تین مساجد ایسے ہیں جہاں ثواب کی غلط سے بندہ سفر کر کے جا سکتا ہے مسجد حرام و مسجد الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نقوی اور تیسری فرمایا و مسجد القتا مسجد افتاح مسجد افسا افتا میں بھی ثواب کی نیت سے مزاحبر کر کے جائے مسجد نقوی کی طرف بھی اور اسی طرح مسجد حرام کی طرف بھی اب مسجد نقبی اور مسجد حرام کی طرف مسلمان سفر کرتے ہیں لیکن مسجد افسا جس کی وجہ سے وہاں جانا مسلمانوں کے لیے انتہائی رشوار ناممکن حد تک مشکل ہو چکا ہے اللہ اسے بھی جلد آزادی عطا فرمائے کہ مسلمان اپنی زمین نیاز رب العالمین کے حضور مسجد افسا میں بھی جا کے چھٹائیں یہ انبیاء کی مسجد ہے بہت سے انبیاء نے مسجد افسا میں ہمارا راج کیا بنی اسرائیل کے نزدیک بھی مسجد افسا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بڑی فضیلت اور برکت والی اور تقدس والی مسجد ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کی تمام طرد سازد وہ برابر ہیں چند مساجد ہیں جن کی خاص فضیلت اللہ عالمین نے رکھی ہے اس کے علاوہ باقی تمام تر مساجد ایک جیسی ہیں لیکن مختلف اعتبارات سے مساجد میں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب بڑھتا اور کم ہوتا ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اگر ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز ادا کریں دو بندے بادمات نماز ادا کریں تو وہ اکیلے آدمی کے نماز ادا کرنے سے بہتر ہے اور تین آدمیوں کا مل کر نماز ادا کرنا دو آدمیوں کا مل کر نماز ادا کرنے کی نسبت بہتر ہے اور آپی افراد نمازی جماعت میں جتنے زیادہ ہوں گے اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر اور افضل ہوگا تو وہ مساجد جہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو نمازی باقرت ہو وہاں نماز ادا کرنا وہ جماعت جس میں نمازی کثیر تعداد میں ہوں کم تعداد والی جماعت کی نسبت افضل اور بہتر ہے تو اس لیے ہر نمازی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اکیلا نہ آئے بلکہ اپنے ساتھ ایک دو چار پانچ دس افراد کو ساتھ لے کے آئے انہیں دعوت دے اپنے گھر والوں کو جو اس کے مات لوگ ہیں چھوٹے بھائی ہیں اولاد ہیں بیٹے ہیں بچے ہیں انہیں ترغیب دے کے مسجد میں لے کے آئے اسی طرح دو اہباد ہیں انہیں ترغیب دے وہ مسجد میں آئیں نماز ادا کریں تاکہ آج کی مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو اور جس قدر زیادہ تعداد ہوگی نمازیوں کی جماعت اسی قدر زیادہ افضل اور بہتر ہوگی صحابہ صحابۂ اللہ علیہ مجمعین اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہتے بعض نماز ادا کرنا فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیتے چھوٹے بچوں کو بھی ترغیب دے کے مسجد میں لے کے آتے نماز ادا کرنے کے میں تو ہے اللہ تعالیٰ وہ <سلام> اہتمام کرتی جمعے کے دن کہ جو بچہ مسجد نبوی میں جا کر نماز جمعہ ادا کرے گا اس کو واپسی پہ چکندر کھلایا جائیں گے صرف انداز سے اس کے ترغیب دینے کے تو نمازیوں کی کثرت سے جماعت افضل اور بہتر ہو جاتی ہے اس لیے خود بھی نماز پڑھنے کی باجماعت کوشش کریں اور اپنے ساتھ مزید لوگوں کو بھی رابطہ کریں کہ نماز باجماعت ادا کی جائے اور جو مسجد کی آباد کاری ہے مسجد کی تعمیر مسجد کو آباد رکھنا یہ اہل ایمان کا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الثقلات وآت الزقا ولک یخشہ اللہ مساجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے یوم آخرت پر ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے زکات ادا کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنے والے فرمایا فاصلہ الا اکائی یقون و تو یہی لوگ ہدایتی یافتہ ہیں یعنی ہدایتی یافتہ بننے کے لیے اللہ اور یوم یعنی آخرت پر ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کے سوا باقی تمام تر لوگوں کا ڈر اور خوف دل سے بگانے کے لیے مسجد کی آباد کاری کا سوچا جائے جو آج بھی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فاصلہ الال مختری یہ دو ہدے کی ہیں یہ اللہ تعالی پر ایمان لانے والے یوم آفرت پر ایمان لانے والے نماز عید کرنے والے زکات ادا کرنے والے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنے والے مسجد کی آبادی مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے سے بھی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ ہمارے احرام رضوان اللہ علیہ وضمانی مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتے اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں مسجد نبی کی تعمیر میں صحمۂ اکرام رضوان اللہ علیہ بجمعین سب رضاکارانہ طور پر شریک ہوئے اور مسجد کو تعبیر کیا گیا پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کی کچھ مرمت وغیرہ کروائی گئی اور سعیدنا عثمان اطلاع احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو مسجد نبوی کو بہت زیادہ وسیع کر دیا گیا کھلا کر دیا گیا اور اس کی زیب و زینت بھی انہوں نے خوب اچھی طرح سے کی اللہ سبحانہ و تعلیم فرماتے ہیں بیوت ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھروں میں اللہ تعالی کا نام ذکر کرنے برند اللہ کا نام بلند کرنے کی اجازت دی ہے یعنی حکم دیا ہے یوزی اللہ حاف الغل آفال صبح و شام مسجدوں میں وہ لوگ اللہ ختھانہ ہوگا کی تصویر بیان کرتے ہیں ذکر اللہ ذکار وہ لوگ وہ مرد کے کو تجارت اور خرید و فروغ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نماز سے زکات ادا کرنے سے رافیل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو بہترین قلعہ بہترین بدلہ عطا کرے اور اپنے فضر سے کچھ زائد بھی دے اور یقینا اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اس کی آباد کاری کا سوچتے ہیں سنگیت ناگو ہنیرا رضی اللہ تعالی عل فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد جد کی طرف گیا یا واپس آیا وہ جب بھی مسجد جاتا ہے یا مسجد سے آتا ہے اللہ عالمین اس کے لیے جنت میں مہمانی ضیافت تیار کرتے ہیں مساجد میں آنا جانا یہی بہت بڑے ادر و شواب کا کام پھر اسی طرح ابو ابود کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشیر المشاہج بندور اسلامی عبر سیاح جو اندھیروں میں چڑھ کے بچر کی طرف آتے ہیں انہیں قیامت والے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے صبح کے وقت کا اندھیرا دشان کے وقت کا اندھیرا اور اس اندھیرے میں جو مسجد میں چل کے آتا ہے فرمایا کہ اس کو قیامت والے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دیجیے مکمل نور کی بشارت دیجیے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ العالمین نور عطا کرے گا قرآن مجید میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے بین ایدیہم ان کا نور ان کے سامنے ہوگا ان کے دائیں طرف ہوگا وہ نور میں اس روشنی کے اندر چڑھ رہے ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے مساجد میں آتے ہیں اندھیرے سے ڈرتے نہیں آج کل تو روشنیاں ہی اتنی ہیں چوبیس گھنٹے گلیاں روشن ہوتی ہیں لیکن پھر بھی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت مشکل سے لوگ ادا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق پر سب سے وہ بوچھل اور بھاری نمازیں ہیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں آنے سے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا تو یہ گھٹنوں کے بعد بھی چلتے ہوئے مسجد میں آئے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے ادر آدار دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی آدمی مقصد میں داخل ہو تو دعا پڑے اور جب نکلے تو پھر یہی الفاظ پڑے لیکن اللہ علی اباسی کی جگہ اللہ اصالو کا بن فض لکھ یہ کل یہ مقصد میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے کی دعا ہے اور وہ لوگ جو مسجد میں آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے فدا یا جن حد کا جو سزا گئی اس مبت جب تک دو لحاظ ادا نہیں کر لیتا تحید المسجد ادا کر کے پھر بیٹھے ہاں جب کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور آگے جماعت کھڑی ہے وہ جماعت کے ساتھ مل جائے تحید المسجد کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مستقل الگ سے کوئی نماز نہیں ہے اس کا مقصود و حلوم کیا ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے وہ نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے یہ مقصود ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور آ کے سنتیں ادا کرتا ہے فجر کی ظہر کی عصر کی مغرب کی عشا کی کوئی بھی نماز مسجد میں آ کے سنتیں ادا کرتا ہے اس کی یہی سنتیں وہ تحریت المسجد بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں تحیت المسجد الگ سنتیں الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہاں جس نے کوئی نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھنے کی غرض نہیں آیا ویسے ہی مسجد میں کسی کام کے لیے آیا ہے تو وہ بھی نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے کم از کم دو رکتے وہ ادا کرے اور پھر مسجد کے اندر بیٹھے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مستقل الگ سے کوئی نماز ہے مسجد میں آنے کے دو نقل الگ پھر سنتیں الگ سے پڑھتے ہیں مقصود و متلوب یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا مسجد میں آ کے یوں ہی بیٹھ نہ جائے بلکہ وہ دو رکعتیں ادا کرے کوئی نہ کوئی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے پھر بیٹھے مسجد میں اور جب تک نمازی مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے بے بدو نہیں ہوتا اور اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل نہیں کرتا تشویش نہیں دیتا اس طریقے سے تو اس آدمی کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے بنانے کا بھی حکم دیا ہے اور ان کی صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا ہے سید آئسہ صدیقہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرہ صلی اللہ علیہ وسلم دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا وانتنزبا وانتنزبا وانتنزبا اور حکم دیا کہ کہ نزافت کا صفائی ستھرائی کا استعمال کیا جائے اور انہیں پاک صاف رکھا جائے اور ان کو خوشبودار رکھا جائے مسجد میں خوشبو کا استعمام کیا جائے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کچا لسن پیاز وغیرہ کھا کے آنے سے منع کر دیا کچی مولی کچا لسن کچا پیاز سرمایا یہ کوئی کھا کے نہ آئے کیوں اس کی وجہ سے میٹر کے اندر کچھ بوجی پیدا ہو جاتی ہے تو مسجد میں اگر یہ کچا لسن پیاز وغیرہ کوئی کھا کے آئے گا تو اس کے منہ سے بھو آئے گی الْمَلَائِكَةَ ملائی کتا عن اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے فریشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مسجد کی دیوار پر بلب ہو ہاتھ میں اس کو صاف کیا اور خوشبو منگوائی اور وہاں پہ خوشبو چھڑک دی خوشبو لگا دی گندگی بھی صاف ہو اور وہاں سے اس کی جو بو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور جو لوگ مساجد کی خدمت کرتے ہیں مسجد کا خیال رکھتے ہیں صفائی ستھرائی کا تعمیر کا آبادی کا اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بہت عزت اور شرف و منزلت عطا کی ہے اور عام طور پہ لوگ اس کام کو معمولی سمجھتے ہیں مسجد کو آباد رکھنا اس کی آبادی کا اس کی تعمیر کا اس کی صفائی ستھرائی کا صحارت و پاکیزگی کا خیال رکھنا اس کو معمولی جانتے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے بلکہ بہت فضیلت والا کام ہے اللہ سان بالا نے انبیاء کی ڈیوٹی لگائی ہے ابراہیم اسماعیل علیہ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی ان پھیرا ولقا اے پینا ولقا کہ وہ میرے گھر کو صاف رکھیں تباد کرنے والے قیام کرنے والے رکوع سجدہ کرنے والے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور ہو گئی لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو زخم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ اب نظر نہیں آتی فکالو ناطن لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افالا آدن تمونی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اللہ علیہ وزن نے اس مسجد کی صفائی کرنے والی کے معاملے کو بڑا معمولی سمجھا کہ اس کی کیا اتنی حیثیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلونی علیہ وسلم مجھے اس کی خبر کے بارے میں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے فصل علیہ تو اس کی قبر پہ جا کے جنازہ ادا کیا اور فرمایا انادی قبور اللہ اہلی یہ قبریں تاریخی اور اندھیرے کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہیں قبر بل یونب روحا الحم کی میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا ان کے لیے ان کی قبروں کو منور فرما دیتے ہیں یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور مسجد کی خدمت کے لیے لوگ اپنی اولادوں کو وقف کیا کرتے تھے کہ یہ وقف بھی اس کام کے لیے ہے کہ مسجد کی خدمت کریں عمران اللہ خیا ہوگا نے ایک وقف کا اس میں بھی تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیوی وہ کہنے لگی اے اللہ یہ جو میری اولاد پیٹ میں ہے جب یہ پیدا ہو تو میں اس کے لیے نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں کہ یہ آزاد ہے تیرے گھر کی خدمت کرے فَتَقَبَّل كَانتَ تو مجھ سے یہ قبول فرما لے یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد دی مریم علیہ علی زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی اللہ نے مریم کے بطن سے پھر عیسیٰ علیہ سلاط والسلام کو پیدا کی تو مساجد کی تعمیر اور اس کی آبادی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ رب العالمین کے ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بھرماتے ہیں سورن نسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوک مسجد میں دیکھا کسی نے تھوک پھینکا ہوا تھا مسجد کے قبلے والی دیوار میں فہد کا حک آپ نے اس کو کورچا اس کو صاف دیا فقال پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اذا فلا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے چہرے کی طرف یعنی سامنے کی طرف نہ تھوکے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے اللہ اجزا جل ہوتے اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں عَلَيَّا أَعْمَالُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے حسن سہا اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی فوجتت فی محاسن میں نے اپنی امت کے اچھے اچھے احوال میں سے یہ عمل بھی دیکھا کہ کوئی تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دے وہی مساوی عمالیہ اور امت کے برے آباد میں سے میں نے پایا انخا تک مسجدی لاتن کہ مسجد میں کوئی بلغم ہو اور اس کو دفن نہ کیا جائے اس کو صاف نہ کیا جائے یہ امت کے برے احوال میں سے ہے مسجدوں کی صفائی ستھرائی یہ اہل اسلام کی ذمہ داری مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی آبادی کا خیال رکھنا اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہر ممکن حد تک بہتری لے کے آنا کچھ لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ بس جس بندے نے مسجد تعمیر کر دی ہے بنا دی ہے یہ اس کا کام ہے یا اس کے بعد دو چار پانچ دس بندے مل کے جو مسجد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ جانے اور اس کا کام جانے نہیں مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے ہر آدمی جو مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے وہ ذمہ دار ہے مسجد میں ہاں وہ کوئی بھی کام کرے اس کے لیے مشاورت وہ جو مسجد کی ایک مقرر کردہ کمیٹی ہوتی ہے اس سے ضرور کرے تاکہ ان کے علم میں ہو لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مسجد کی اصلاح اس کی صفائی اس کی بہتری یہ میں نے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری سے پہلے یا حجور اکمت ہی میری امت کے عجر میرے سامنے پیش کیے گئے حض الفات الفرجوہن المسد حتیٰ مسجد میں موجود کوئی دل کا بھی اگر اٹھا کے مسجد سے فہر پھینکتا ہے تو یہ بھی عجب و ثواب کا کام ہے یہ بھی میرے سامنے پیش کیا گیا کہ اس پر بھی امت کو اثر ملتا ہے معمولی سا کام ہے چھوٹے چھوٹے کاغذ بال چھوٹی موٹی چیزیں وہ آج کل قالین مسجدوں میں پیچھے ہوتی ہے اس کے اندر پھنس جاتی ہیں سفائی کرنے والا سفائی کرتا ہے اس کے بھی وہ صاف نہیں ہوتی ویکم کلینر بھی جواب دے جاتا ہے اس کو ہاتھ سے اٹھانا پڑتا ہے تو یہ بھی باعث اجر ہے اٹھائیں جیب میں جانے پہل جا کے گئے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے داڑی پہ ہاتھ پھیریں گے بال ٹوٹا اور اس کو پھینک دیا سر میں ہاتھ پھیرا سر کا بال ٹوٹا तो مسجد میں بال پھینکنے نہیں یہاں سے اٹھا کے باہر نکال اور مسجد کے اداس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کچھ کام شریعت نے مسجد میں منع کیے ہیں وہ کام مسجد میں نہ دی جائے اللہ تعالیٰ فرماتے فلاث اللہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی مسجدوں میں شرف و بدعت کی ترویج نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی کی نا فرمانی والے افعال مسجد میں نہیں ہونے چاہیے صائب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا تو مجھے ایک آدمی نے پیچھے سے کچھ مارا میں نے دیکھا تو عمر بن الفتاف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ان دو بندوں کو لے کے وہ دونوں مسجد میں شور کر رہے تھے لایا گیا انہوں نے پوچھا تم کون ہو کہنے لگے من اہل طایب ہم اہل طائف سے ہیں طائف کے رہنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر تم اسی علاقے کے ہوتے حجینے کے رہنے والے ہوتے لاؤ جاسو میں تم دونوں کو سزا دیتا سرفا نے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے سر بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے مسجد کا عدم و احترام ہے کہ اس میں اونچی آواز سے نہ بولا جائے آوازیں سست رکھی جائیں اگر کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہے تو دھیمے لہجے میں ہلکی آواز میں کرے اسی طرح جاوید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں تیر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سکھ بھی تیر کا جو تھالا دھاری دار حصہ ہے وہاں سے اس کو پکڑ یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر مسجد میں وہ لانی ہی پڑتی ہے کسی کام کے لیے تو اس کو اس انداز میں پکڑا جائے کہ کسی کو نقصان نہ ہو تیر کا پالا دھاری والی جگہ کا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ پیچھے سے تیر پڑوں کی طرف سے نہ پکڑے تاکہ کسی کو یہ لگے نہ آج کل جدید اسلحہ ہے تو اس میں بھی جو لوگ سیکورٹی کے لیے مساجد کے قریب مساجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ویپنز کو اس انداز میں پکڑے کہ اگر پرانا حادثہ وہ غلطی سے چل بھی جائے تو کسی کو نقصان نہ دے اس کا روخ نمازیوں کی طرف نہ ہو تو یہ تو بات ہے کہ اسلحہ مسجد میں اگر کوئی لے کے آئے تو وہ اسے اس انداز میں لے کے آئے کہ کسی کو نقصان نہ ہو اور آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجدوں کے اندر پھنستے ہیں آ انہیں بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جناب وہ ریرا اور تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسا میں آراج الباللہ تنفک مسجدی کوئی آدمی اگر مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کو سنے پر یقل تو وہ کہے را اللہ سلیے تیری چیز کمی آبا پائے کا لم سکنا لہٰذا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی کوئی چیز گم ہو گئی اس کا بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا دی ہے کہ اس کی یہ چیز اس کو ملے ہی نہ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ واللہ ابھی زبان میں بولا جاتا ہے غیر ضبیر رقول پر غیر عاقل پر اور عاقل عقل ماں دیا. یعنی انسان اگر گم ہو جائے تو اس کو زالہ نہیں کہتے اس کو مفت کہا جاتا ہے تو اس حدیث میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے چاہے وہ جانور ہو یا کوئی اور چیز لیکن اگر کوئی انسان گم ہو جاتا ہے کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو بچے کو زالہ نہیں کہتے بلکہ مفقود کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عاقل ہے زبی الرکول ہے شروع والا ہے انسان ہے تو اس کا اعلان منع نہیں ہے یہ ایک اہم فرق ہے اس کو دیر میں رکھیے گا ظاللہ وہ چیز جس کو ایسی چیز خب ہو جائے اس کا مسجد میں اعلان کرنا منع ہے اسی طرح مسجد میں حدود قائم کرنا حد نافذ کرنا سزا دینا یہ بھی منع ہے حکیم اظام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلم نبی داود کی حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ساس لینے سے حد قائم کرنے سے منع فرمایا ہے مسجد میں احساس بھی نہیں لینا حدیں بھی قائم نہیں کرنی اشعار بھی نہیں پڑھنے ان اشعار سے مراد عشق کے اشہار بے فائدہ حضور قسم کے اشہار ہاں اپنا مبر دیتے مقصد نبی میں اور پرماتے مبر پہ چڑھ وہ اور ان کی ہجب بیان کر مشرقین کی وہ روح القدوسی ماحول روح القدوص یعنی جہریل علی تیری تاریج اور اذرت کے لیے تیرے ساتھ ایسے اشعار پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن بے فائدہ اشعار یا عشق مسوقی والے شعر پڑھنا مساجد کے اندر یہ منع ہے اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت کرنا کچھ بیچنا خریدنا یہ بھی منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمدی میں ہے پہلی جناب حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو یہ بھی مسجدی وہ مسجد میں کچھ خرید و فروخت کر رہا ہے بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو تم اس کو بد دہا دو اور کہو لا لربا اللہ تجارتہ کا اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے مسجد میں سودا کرنا مسجد میں بیٹھ کے کچھ بیچنا یا خریدنا یہ بھی مانا اعلان بھی نہیں کرنا خرید و فروخت بھی نہیں کرنی آج کل ہمارے ہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے سپیکر پہ اعلان نہیں ہوتا لیکن اذکار کارڈ اذکار کا وہ پینا فلیکٹ چھپایا وہ رمضان میں افطار کا رقشہ وہ چپایا اور دیجیے ایڈورٹائزمنٹ اپنی تجارت کو کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ساتھ اشتہار دی اور سامنے والے کا مقصد جنہوں کے بھید اور نیجوں کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ اس کا اصلی مقصود وہ لوگوں کو سہ افطار کے اوقات بتانا نہیں بلکہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا کرناجنا لہٰذا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی یہ منع ہے شریعت میں اسے روکا ہے اللہ سبحانہ و تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مساجد کے حقوق ان کے آداب سمجھنے کی اور پھر مساجد میں موجود جو فضائل ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے کسی ادر کی بنا پر اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے صحت عطا فرمائے کہ وہ بھی مسجد میں آئیں اور مسجد میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں وہ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے غمہ علیہ اب البرآلہ